محمد هو نصلي على رسوله الكریم اما بعد تعویز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا سراط المستقیم سراط الذین انعانت علیہم غیر المغبود علیہم والا اللہ علیہم آمنت باللہ صدق <سلام> حمدلاد کے بعد موض اسلامی نے کرام اللہ تبارک و تعالی کا کرن و کرم اور رحم اللہ رب العزب نے اپنے حبیب نبیب ورف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمیں دوبارہ رمضان کی سعادتوں سے مستفیض فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولانے کریم اس مقدس مہینے کی قرمت کو برقرار رکھنے کی اور اس میں خلوص نیت کے ساتھ عبادت بجا لانے کی توفیق پتا سکتی ہے محترم آج آپ حضرات کے سامنے سوا کی تلاوت کی گئی بھی سرکاتوں کے درمیان سے ہوئی یہ یات کریمہ یہ سورہ مبارکہ مفسرین نے تقریباً اس کے بیس نام گنوائے ہیں اس کو فاطل الکتاب ام القرآن سورہ کنز سورہ وافیہ سورہ کافیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ صورت مبارکہ کے متعلق روایتوں میں موجود ہے کہ ہر مرض کی شفا ہے حضرات محترم پہلے تو یہ مسئلہ بھی سوات کر لیجیے جب تلاوت قرآن کی جاتی ہے تو اس سے پہلے استحاظہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے یہ پڑھنا سنت ہے اور اس کے بعد کلام مجید کی پدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور وہ مقدس سورہ مبارکہ یعنی سورہ فاتحہ جس کے کئی نام ہیں مفسرین نے بیس نام اس کے گربائے ہیں جو میں نے نرض کیا آپ کے سامنے سورہ شپا سورہ کافیہ سم ام القرآن وغیرہ وغیرہ مذاف گرامی یہ آئے کریمہ سرکار تو عالم سلم علیہ وسلم پر کئی دفعہ نازل ہوئی اور اس کو بار بار نازل کرنے کا سبب امت کے سامنے یہ واضح ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید صرف احکام کے لیے نازل ہوا بلکہ قرآن مجید تلاوت کے لیے اور برکت حاصل کرنے کے لئے بھی نازل ہوا ہے اس لیے سورہ مبارکہ کو بار بار نازل کیا گیا اگر کلام اللہ صرف اور صرف احکام دینے کے لیے اتارا جاتا کہ دن کی دین کے احکام فرائض واجبات سنن مستحبات یہی جی دو امت مرحوما تک پہنچا دیے جاتے تو حضرات سور فاتحہ کا نزول بار بار نہ ہوتا سورح فاتحہ کا نزول بار بار ہونا اس کی عظمت یہی ہے کہ قرآن مجید احکام کے لیے بھی ہے اور تلاوت اور شباب پانی کے لیے بھی ہے اس کی ابتدا اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے ساتھ ہوتی ہے الحمد للہ ابین ساری حمد ساری تعریفیں اسی رب کے لیے ہے جو تمام جہنوں کا پالنے والا ہے عالمین عالم کی جماع ہے یعنی جتنے عالم نے فرمایا اٹھارہ ہزار عالم ہے حضرات گرامی مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے اللہ رب العزت خالق ہے اور اللہ رب العزت کی ذات گرامی جو مخلوق سے ممتاز ہے اور مخلوقات کے عید سے اور شایدے سے ممتاز اور مرنطعمرہ ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ مخلوقات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو الحمد العالمین ہم اسی رب کے لیے جو ساری مخلوقات سارے عالمین کا رب ہے سارے عالمین کا خالق ہے بڑا رحمان ہے بڑا رحیم ہے مالک یوم دین قیامت کے دین کا مالک ہے یوم جگہ کا مالک ہے یہاں تک بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی صفات اس کی تمہید اس کے محافظ اس کے محمد اس کے مکارم کو بیان کرتا ہے اور جو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اس کے مکارم اس کے محمد اس کی تعریفیں بیان کر دی جاتی ہیں پھر اللہ رب العزت اپنے رحمتوں کے دروازوں کو وسیع کر دیتا ہے اور بندے کے طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے اب مانگ کیا مانگتا ہے تو بندہ مزید اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عظیم کے تاریخ اپنے آپ اپنا تزل اپنا خوشو بیان کرتا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں کہتا ہے بدو میں تیری کرتا و عیا کے مولا میں تجھیں سے مدد چاہتا ہوں اور مولا تو تمام عالمین کا ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو مروغ جی قیامت کا مالک ہے مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں مستحق عبادت تو ہی ہے مستحد کا اشتعانت تو ہی ہے اشتعانت حقیقی کا خالق بھی تو ہی ہے اور اشتعانت حقیقی کرنے والا ہی تو ہی ہے مولا ان تمام برکتوں سے میں تیری بارگاہ میں دعا ہوا ہوں اس دن اثرات مستقیب مولانود سیدھے راستے پر سراط الین مولانا ہر ایک راستے پر نہیں بلکہ ان, ان نیک لوگوں کے راستے پر جن نیک لوگوں پر تیرا انعام ہوا مولائے کریم ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا مولبا علیم اور مولائے کریم ان لوگوں سے مجھے بچا جو تیرے غزب کے تحت آ گئے اور مولائے کریم ان لوگوں سے بچا جن کو تم نے گمراہ کر دیا, کر دیا جی اس کا گویا کے خلاصہ اور مفہوم ہے اسی سورہ مبارکہ کے متعلق چند ضروری باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ سورہ مبارکہ وہ متبرک اور معزز صورت مبارکہ ہے حضرات گرامی کے مسلمان دن میں پانچ مرتبہ نماز چاہے سر ہو سنت ہو واجب ہو حضرت گرامی کوئی بھی نماز ہو اس میں جب تک یہ نماز میں نہیں پڑھتا حضرات گرامی اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے کہ لا الا مرفو حیثیت اس کی نماز نہیں ہوتی اس کی نماز کامل نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے ہاں حضرات گرامی اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور سورہ فاتح کی جگہ پر اس نے صورت پڑھ دی اور رکو میں چلا گیا تو اب اس کی نماز کی تکمیل نہیں ہوئی ہاں اگر وہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیتا ہے سجدہ سہو کر لیتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے لیکن یہی تنہا نمازی جو سنت کے بعد اب فرض کی جماعت میں حاضر ہو چکا ہے اب امام کی اقتدا میں ہے تو اب بھی یہ تلاوت کر رہا ہے لیکن زبان سے تلاوت نہیں کر رہا حکمت تلاوت کر رہا ہے کیا مطلب کہ دراصل امام تلاوت جو کر رہا ہے وہی مختبی کی تلاوت ہے جب یہی شخص امام کے پیچھے آئے گا تو تلاوت کے تو حکم میں ہوگا لیکن زبان سے تلفظ نہیں کرے گا امام کی تلاوت اسی کی تلاوت ہے اور نبی بات علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ سکھایا ہے شہابۂ کرام اور تابعین سے جو نماز کا طریقہ منقور ہے اس میں یہی ہے کہ جب بندہ تنہا نماز پڑھتا ہے تو سور فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن جب یہی شخص امام کی ابتدا میں آ جاتا ہے جماعت کے فرائض میں آ جاتا ہے تو اب اس کی قرآن امام کی کراک امام کی کراک اس کی کراک اب اس نے تلاوت نہیں کرنی ہے امام نے تلاوت کر دیا اس کی تلاوت حق ادا ہو گیا آئیے میں آپ حضرات کے سامنے مرفو حدیث پیش کرتا ہوں کہ جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ سرکار نے نماز کا کیا طریقہ احساس فرمایا ہے حضرات محترم حدیث کی کتابوں میں بڑی مشہور معروف کتاب مسلم شریف اور نصائی شریف نصائی شریف شہاد کی کتابوں میں سے ہے سفا نمبر ایک سو چھیالیس پر یہ حدیث اڈن ماجا میں بھی ہے ابوداؤد میں بھی ہے اب اسی سے ملتے جلتے الفاظ بخاری شریف میں موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنل قبر صحابی حضرت ابو حوریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بات کرتے ہیں کہتے, ہیں کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما انما جعل الامام ليتم سرکار نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اتباع کرو اذا كبر فكبروا جب تمہارا امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو اب دیکھیں سرکار نماز پڑھا رہے ہیں کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اتباع کرو فا کب برا دیرو جب امام تدبیر کہ تم تدبیر کہوا فرا جب امام تلاوت شروع کر دے کر شروع کر دے تو ستو تم خاموش رہو اس میں امام کا بھی لفظ ہے جماعت بھی ہے مختبی کا بھی لفظ ہے اور پورے واضح طریقے سے سرکار نے بتا دیا کہ تنہا اگر نماز پڑھ رہا ہوگا تو وہ سور فاتحہ کی تلاوت کرے گا لیکن امام کے پیچھے آ جائے گا تو کس نے واضح الفاظ میں سرکار نے فرما دیا کہ جب تمہارا امام تقبیر کہے تدبیر تو, تو تم سارے تقدیر کہو لیکن یاد رکھو وہ اضاف سارا جب وہ قراط کرنا شروع کر دے تو خبردار اب تمہیں تجبیر کی طرح کراق نہیں کرنی ہے تو تمہیں خاموش رہنا ہے اس ایک واضح حدیث ایک اور میں آپ سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں پڑھی الحمد للہ نہیں پڑی کی کی سرکار کیا فرماتے ہیں خون ورہ المام مگر جب امام کے پیچھے ہوگا تو سوریہ فاتح نہیں پڑے گا کتنے انداز میں سرکار نے فرما دیا کہ جب تک وہ سورج فا کہنا پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی لیکن اگر امام, امام کے پیچھے وڑا کے پیچھے ہوگا تو سورے فاتحا کیے گا ار مختصر حضرات اگرامی یہ سورہ فاتح کے مقدس محاسن اور محمد مکھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ایک اور جو اس میں جو قابل اصلاح ہے اور قابل باز ہے سیوین اگر کسی کو یہ نبض ادا نہیں ہوتا تو کم سے کم اس کو موٹا کرے اگر سے ہے تو نماز واسب ہو جاتی ہے اگر سے ہے بھی نماز واقف ہو جاتی ہے میں اس میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیے کوئی کراٹ نہیں ہے اور بھی کوئی کراٹ نہیں ہے کی. کیونکہ اور چیز ہے اور چیز ہے. اس کی نثال میں آپ کو ترجمے سے دیکھتا ہوں دیکھیے ہم پڑھتے ہیں ولف والن تو یہ بالین بل سے بنا اس کا معنی ہے گمراہی ظالمین یہ ذل سے بنا اس کا معنی ہے سایہ اب اگر ہم اس کو ذات سے پڑھتے ہیں غیر علیہم علیہ ظالمین زوالین اللہ تو اس کا مانا یہ ہوگا مولا ہمیں اپنے سائے سے بچا مولا ہمیں اپنے سائے سے بچا اور سارے پیچھے کہیں آمین حضرات گرامی بتائی کتنی بڑی گمرائی ہے لیکن دال کا معنی ہے، مولا ہمیں گمراہوں سے بچا تو پیچھے سب کہ حضرات ہے تو تلاوت میں یہ خیال رکھیے اور انشاءاللہ شاء اللہ آگے جہاں پر دعا کی بات آئے گی میں بتاتا چلوں گا اس پر تشریف کی ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر دعت کو زواب کرتا ہے فقط کفر اس نے کفر کیا اور اگر اس نے دور سے کہا لطفراد جس طرح مثال دی ہے فتح قاضی نے ولاب uh, من کرا ولابنات اسی نے اگر ولادیات کو سے بدلا یعنی ولاف کی نماز فاصد ہو گئی ولادن اگر جان بوجھ کر اس نے یہ پڑھا ہے فقط کفر وہ کافر ہو گیا اس لیے کہ قرآن کے لفظ کو جان بوجھ کر تبدیل کرنا یہ کفر ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آگے حضرات گرامی شرح بکر کی اتدا ہوئی میں انتہائی اقتصار کے ساتھ اس پارے کو بیان کرنا چاہوں گا اس کی ابتدا لام اسلام سے ہوئی اس کو عربی میں کہتے حوث مقتحات عربی قرآن مجید فرق حمید کی صلاحیں کافی ہیں بعض آیتیں ایسی جن کو پڑھنے کے بعد آپ کو مطلب ظاہر ہو جاتا ہے بعض آیتیں ایسی جس کے پڑھنے کے بعد آپ کو اشارے بھی ملتے ہیں بعض آیتیں ایسی جس میں کسی مسئلے کی عجمت بیان کی جاتی ہے وہ اس کو الگ الگ رکھا گیا ہے جس کو دیکھنے کے ساتھ آپ کو مسئلہ ظاہر ہو جاتا ہے وہ دلالت النس ہے اور جس سے اشارہ ظاہر ہوتا ہے اس کو اشارت النس کہتے ہیں جس سے کسی مسئلے کی علت نکلتی ہے اس کو اقتضا النس کہتے ہیں اور یہ آئے کریمہ جو الاسلام میل اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے حروف مقطعات کہنے کی مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن پر جتنا غور کیا جائے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے اس پر جتنا گاؤ اور اسی لیے مفصرین آخری میں چل کر پوری تحقیق کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں سر بین اللہ و رسولہ اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان پوشیدہ ہے اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان پوشیدہ ہے اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے اور جو چہیتا صحابی ہوتا تھا جو چہیتے لوگ ہوتے تھے ان کو اس بات کے سامنے بیان کر دیتے تھے میں اس کی تفسیر اپنی زبان سے نہیں کرتا قرآن کہتا ہے قرآن کی تفسیر کرنی ہو تو علماء کی زبان سے کی جائے حضرات جرانی امام المفسرین امام سید محمود آلوفی سی رحمۃ اللہ علیہ علی نیم کے تحت بڑے واضح انداز میں اور بڑا محبوب کلام نقل فرماتے ہیں کہتے کیا کہ فرماتے ہیں کہ اس کا مانا کون جانتا ہے تو کہتے ہیں فلاسول رسول اللہ, اللہ سلم اس کا مانا رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں جانتا اللہ اولیا مگر سرکار کے دوست اولیا کرام پھر فرما کے وہ کس طرح جانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یا رف نمین دل کر کیونکہ انہوں نے سرکار سے سیکھا ہے سرکار سے کیسا سیکھا ہے تو بڑی پیاری بات فرمائی فرمایا وقت تن سکلو رحول حروف کما خان تن سب بہت یہ حروف اپنے مانے خود ظاہر کرتے ہیں یہ حروف اولیاء اکرام کو اپنے معنی خود ظاہر کرتے ہیں کس طرح کہ جس طرح سے اس شخص کو ظاہر کرتے تھے کہ جس کے ہتھیلی پر کنکڑیاں کسمی پڑتی تھیں فرماتے اس طرح کہ آقا علیہ اللہ کو یہ حروف خود کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارا مانا یہ ہے یا رسول اللہ ہمارا مانا یہی تو یہی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے اپنی امت کے اولا اولیا کو یہ معنی تفیظ فرمایا ہے یہ معنی خود یہ الفاظ خود اپنے معنی کو ظاہر کرتے ہیں تو علیہ السلام حروف مقتیات ہے اس کا معنی اولیاء جانے تو میرے آقا تو سب سے زیادہ جانتے ہوں گے تو حضرات اگرامی حروف مقتیات علم رسول اللہ کو دیا گیا ہے اور آپ کے وسیلے سے میں ابھی آپ کے سامنے دلیل پیش کی ہے کو یہ حکم کیا گیا ہے اس کے بعد قرآن مجید قسمت بیان کی گئی دامتل کتاب العرائی وفی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ نہیں تفصیل بہت ہے وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پر کنزل ایمان میں میرے آتا قبلہ عالی حضرت فادیل بریبی رحمت اللہ نے کیا ترجمہ فرمایا تھی یہ وہ بلند و بالا کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں لوگ ترجمہ کریں کہ جناب جس میں شک نہیں ارے کافی رون پہ شک کر دیا تھا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا جس میں شک کی جگہ نہیں یعنی مسجد پاپی کی جگہ ہے اگر کوئی گندگی لا کر رکھے تو ذمہ دار وہ مسجد ناپاپی کی جگہ نہیں جو لا کر رکھے گا ذمہ دار وہ قرآن جھوٹ کی جگہ نہیں جو لا کر رکھے گا ذمہ دار وہ حدر فاضل میں ترجمہ کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے منکرین کا منہ بند کر دیا اور فرمایا بالکل کتاب بلا رہی مفیق وہ بلندا کتاب قرآن کے جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے ہاں جو لاکر ڈالے گا ذمہ دار وہ ہوگا لیکن اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے فرمایا ہدن یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت دیتی ہے پرہیز کو پرہیز کی صفات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں توجہ کے ساتھ بات فرمائیے اور اس سے استطاط حاصل کیجیے اللہ فرماتا فریزدار کون الگ مین غیر جو غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب کیا ہے قیامت قائم ہوگی غیر قبر کے اندر کیا ہے خیر جنت کیا ہے غیب روزہ کیا ہے غیب حضرات دو سخت کیا ہے غیب عبادات کا سمرہ کیا ملے گا مومن ہے جو ان تمام چیزوں کو مانے وہ کہے جنت تیار ہو چکی ہے وہ کہے جہنم تیار ہو چکی ہے وہ کہے قیامت قائم ہوگی وہ کہے اللہ کی ذات غیب اور موجود ہے جب مومن ان تمام چیزوں کو مانتا ہے تو قرآن کہتا ہے ہم انہیں کو ہدایت دیتے ہیں اور دوسری سفات ان کے بیان کی گئی کہ غیب کا ماننے والا ہو اور دوسری صفات یہ بیان کی گئی یقین اون وہ نماز کو قائم کرتا ہے مومن کی دوسری صفات وہ نماز کو قائم کرتا ہے تیسری صفات بیان کی گئی وَمِن مَا مِن <فِكُور> اور اللہ رب العزت نے جو رزق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اب خرچ کرنے کے تین طریقے میں آپ کو بتا دوں ایک خرچ واجب ہوتا ہے ایک خرچ فرض ہوتا ہے اور ایک خرچ مستحب ہوتا ہے فرض کون سا ہے زکات آپ کو خرچ کرنا ہے اور یہ آپ پر ذمہ داری ہے اس کے کریم میں زکاط والے بھی داخل ہو گئے یعنی اللہ کے صحیح کے بندے کون جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک انفاق یعنی خرچ کرنا فرض ہوتا ہے جو زکات ہے وہ مسلمان پر ضروری ایک خرچ کرنا واجب ہے آپ نے کسی بات کی نظر کھالی کہ مولا اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں مسکین کو اتنا پیسہ دوں گا کہ اب یہ دینا آپ پر خرچ کرنا واجب ہو گیا فرض نہیں ہے واجب ہو گیا اب آپ نے دینا ہے اور ایک ہے نفلی خرچ کرنا مثال کے طور پر آپ نے کسی کی گویا کے انتقال ہو گیا اور غریبوں کو آپ نے کھانا کھلا یہ غریبوں کو کھلانا میں, میں آپ پر کوئی فرض نہیں تھا واجب نہیں تھا نفی صدر کیا تو لہٰذا یہ سارے اس قرآن کریم داخل ہے اور اللہ کے پیارے بندوں کی نشانی ہے کہ اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رسک میں سے اللہ کی طرف خرچ کرتے ہیں اللہ کے نیٹ بندوں میں تفریح فرماتے ہیں فقرا اور مساکین کی اطاعت اور استعمال فرماتے ہیں اس کے بعد حضرات گرامی آگے چل کر مومین کے سفات بیان کرنے کے بعد کافرین کے سفات بیان کیے گئے اور اس کے بعد حضرات گرامی منافقین کے صفات بیان کیے گئے کہ وہ نا بل وہ ہوں گی مومین ابھی بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہم نے اللہ کو مان لیا ہم نے قیامت کے دن کو مان لیا تو حبیب چاہے وہ اللہ کو مان لے چاہے وہ قیامت کے دن کو مان لے وہ کچھ بھی کر لیں وہ مومن نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے آگے سور توبہ میں اس کی ساری تفصیل آئے گی اس لیے کہ وہ رسول سے بگز رکھتے ہیں رسول کے ذکر سے چل جاتے ہیں رسول کی شان سے چل جاتے ہیں تو یہ چرنا ان کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے اور منافقت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب رسول پاک کی عظمت ظاہر ہو تو اس کے چہرے پر پھٹکار اترے گی اور قرآن نے کہہ دیا وہ ماہوم بھی مومنی چاہے اللہ اللہ کر لے چاہے قیامت کو مان لے پھر بھی یہ مسلمان نہیں ہو سکتے دعا کیجیے اللہ ان بدبکتوں سے ہمیں رسول فرما حضرات گرامی دوسرے پارے کی ابتدا ہو گئی اور دوسرے پارے کی ابتدا یعنی ہم نے ابھی ایک پارہ ختم کر لیا دوسرے پارے کی ابتدا ہوئی حضرات گرامی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے شریف تشریف لیا ہے سرکار کے مدینے لے آئے تو مدینے میں یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اس کی تفصیل میں پورے منافقون میں ارض کر دوں گا مختصر یہاں پر ارض کرتا ہوں سرکار کے مدینے شریف تشریف لے آئے تو وہاں پر مسلمانوں کی تو تعداد نہیں تھی اور نہ ہی کافروں کی تعداد تعداد یہ اور وہ سجدہ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اب حضرت اگرانی جب وہ وہاں پر منہ کر کے سجدہ کرتے تھے تو نبی پاک سر نما علیہ وسلم نے تقریباً سولہ سے لے کر سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی یہودیوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ لو ہمارے دین کو غلط کہتے ہیں ہمارے طریقے کو غلط کہتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں ہمارے نبیوں کے قبلے کی طرف یہ بات سرکار کو بڑی بری لگی حضرات کی نماز کا وقت تھا دو رکاوت ہو چکی تھی تاریخ کیا تھی رجب کی دو رجب کی پندرہ تاریخ اور سن دو ہگری رجب کی پندرہ تاریخ ظہر کی نماز کا وقت سن دو ہگری سرکار زہر کی نماز میں دو رکاعت پر چکے ہیں یہ بار بار تانے کا خیالات میرے حبیب کے بیا کے کل میں پیوست ہو رہے ہیں سرکار کو برداشت نہ ہوا سرکار بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں پتا چلا مستفا کی نماز ہماری نماز کی طرح نہیں ہم نماز اگر سر اٹھاتے ہیں تو علماء مغلول تہمی کو فتوا دیتے ہیں لیکن نبی پاک کی نماز ایسی نہیں سرکار نے بار بار جب آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا قرآن کی آیت اتر گئی سبحان اللہ تو بتائیے سرکار کی نماز میں کوئی حرکت کرنا اللہ کو کتنا محروم ہے ہم اگر کوئی حرکت کرتے ہیں ہم پر پابندی لگ جاتی ہے میرے محبوبے کے بریا جب آسمان کی طرف سے اٹھاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے نرات کب نا وہاں پیارے حبیب ہم تیرے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف مستاف دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا نماز ہوگی یہاں تو بندے اللہ کو دیکھتے ہیں مصطفیٰ کی نماز دیکھیے اللہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا حضرت گرامی قرآن کا چہرہ بار بار پھیر دے کلّہ بنا دیں جہاں چاہتا ہے چہرہ پھیر دے ہم کلہ بنا دیں گے پتا چلا حضرات گرانی اللہ اگر کسی رضا کس کی رضا چاہتا ہے تو محمد عربی کی رضا چاہتا ہے دو عالم رضا چاہتے ہیں خدا کی اور خدا چاہتا ہے رضا محمد حضرت یعنی پتا چلا کہ سرکار کے چاہنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے اس لیے بخاری مسلم میں مسلمانوں کی ماں ام ملموں حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ ماں ہی مارا ساری ہوا اے لوگو تم اس پوچھتے ہو کہ مصطفیٰ کو رب کتنا چاہتا تھا وہ لا ہی مارایو ساریفی ہوا خات میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کے دل میں کوئی خواہش آتی اور اللہ فوراً پوری کر دیتا اندازہ کیجیے حضرات ایرانی سرکار نے کیا ہفتہ آئیے حضرات آخری سفاق کی طرف چلتے ہیں جہاں پراڑی کا اختتام ہوا اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں یہاں پر چیزوں کا بیان کیا کہ مسلمانوں کو کیا چیزیں کھانی اور کیا چیزیں نہیں کھانی فرمائے پر یوم کو غور کیجیے اور بے شک جو اللہ حرب العزت نے تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے یعنی مردار مرا ہوا جانور اس کو نہیں کھانا ہے وہ دما بہتا ہوا خون حرام ہے وہ لکھن خنزیر کا گوشت حرام ہے وہ ماں ارہل غیر اللہ اور وہ جانور حرام جس کو بتوں کے نام پر کاٹا جائے یہ وضاحت ہوگی کافروں کا یہ شعار تھا کہ انہوں نے اپنے خود ساختہ بت بنا رکھے تھے اگر آپ ہمارے پہلے کا درف سے قرآن دیکھیں تو اس میں مزید تفصیل آپ کو وہاں پر ملے گی ایک بارش ہے ایک بیٹا دینے والا ہے ایک بیٹی دینے والا ایک لجک دینے والا ہے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ زمین آسمان بنا کر تھک گیا ماض اللہ اور اللہ رب العزت نے اپنی خدائی ان بتوں کو دے دی الحب اللہ اب وہ کیا کرتے کوئی بھی جانور لے کر آتے تو اس کو ذبح کس طرح کہتے عزا بیسمی لاکھ کہ میں ذبح کرتا ہوں لات کے نام سے میں ذبح کرتا ہوں عزا کے نام سے تو اللہ رب العزت نے فرمایا جانور میں نے پیدا کی ذبح کرتے ہو بتوں کے نام سے حبیب کہہ دو وہ ماں اہل بہین اللہ وہ جانور حرام جو بتوں کے نام پر کاٹا جائے اب یہاں سے بعض لوگوں نے غلط فہمی لے لی کہ ہر وہ چیز حرام جو غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے ایسا کوئی ترجمہ نہیں ہے حضرات گرانی میں بیانت کے ساتھ میری قسطیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہے انٹرنیٹ پر بھی یہ بیان جا رہا ہے میں آپ کے سامنے شاہلی اللہ محبدیس ذہنوی جو ہر مکبہ مسلم مسلمان ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس آیت کا کیا ترجمہ کیا ہے ان کا ترجمہ فارسی زبان میں اس کا نام ہے فطور رحمان اس میں شاہلی اللہ محدید ذہبیر رحمۃ اللہ ترجمہ کرتے ہیں وہ آنکھیں آواز بلند کردہ شبد ہے وہ بغیر خدا یعنی زبا کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے تو اس میں یہ ترجیمہ کہیں نہیں ہے کہ ہر وہ چیز حرام جو غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے تو ہماری مسجد بھی غیر اللہ کے نام پر ہے مسجد حرام حرام اللہ کے نام تو نہیں ہے مسجد نبوی نبوی تو اللہ کا نام نہیں ہے مسجد قبا قبا تو اللہ کا نام نہیں ہے مسجد قبلطین تو قبلطین تو اللہ کا نام نہیں ہے تو یہ بھی تو غیر اللہ کے نام پر پکاری گئی آپ بتائیے اگر یہ ایک دم گڑا ہوا ترجمہ مان لیا جائے تو کتنے حرام فتوے دینے لازم آ جائیں گے تو صحیح ترجمہ فرمایا اللہ اور ہر شکر کے نے جانے والی قرآن کی تفسیر تفسیر جلالین نے واضح انداز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تفسیر جلالین سفر نمبر چوبیس پارہ نمبر دو ون اہلالوا یہ اوہلنا کا کیا معنی ہے تو کہتے آواز کا بلند کرنا احلال کا معنی ہے آواز احلان سے بنا چاند کیونکہ جب آپ چاند دیکھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں چاند چاند چاند تو جب بندہ چاند دیکھتا ہے تو بے ساکہ چیخنا شروع کرتا ہے تو احلال حلال سے بنا ہے جس کا معنی ہے چاند اور ایک معنی ہے آواز بلند کرنا کس پر آواز بلند کرنا تو فرمایا گیا دھیل غیر وہ کرتے وقت وہ بتوں کا نام لیا کرتے تھے اور سزرات گرامی دنیا کی سب سے صحیح اور معتبر اور سب سے پہلی تفسیر جس کو تفسیروں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے اللہ میں اتنے جریل تبری کی تفسیر تفسیر اتنے جریل اس میں اماز اتنے جریل واضح انداز میں لکھا میرے لائبریری میں آئی میں آپ کو تفسیر بتاتا ہوں واضح انداز میں لکھا ہے کہ یہ آئے کریمہ عام نہیں خاص ہے زباب کے ساتھ کیا مانا وما غیر یعنی وہ جانور حرام جو شیطانوں کے نام پر بتوں کے نام پر جمع کیا جائے اس کا اس کا تیجے سے کوئی تعلق نہیں اس کا چالیسویں سے کوئی تعلق نہیں جو شخص اپنی طرح سے تفہیل کرتا ہے وہ قرآن کا معنی کرتا ہے اور سرکار نے فرمایا ہے کہ من قال فی قرآن ہی تبدہ جس عالم نے جس شخص نے جس آم و کس نے قرآن کا ترجمہ اپنی خواہش سے کیا اس نے اپنا ٹھکانا جہنگم میں بنا لیا میں نے اپنے ترجمے کو تین مفسر ثابت کیا ہے تین نہیں میرا چیلنج ہے دنیا کے ہر مفسر نے میرے عزیز یہ ترجمہ یہی کیا ہے جو میں نے اس نشیذ کے اندر کیا اور یہ ترجمہ کرنا کہ نہیں جناب ہر وہ چیز حرام جو غیر اللہ کے نام پکاری جائے یہ قرآن کی تحریف ہے اللہ رب العزت من مانے سننے کی کرنے کی اس پر عمل کی عمل سے محفوظ فرما اور جو سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخری ایک بات جو میں یہاں پر عرض کر دوں دیکھیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بات اور کیا فرمائی اے مسلمانوں جب تمہیں کوئی پریشانی محسوس ہو جائے تو یا آمنو یادین بالصبر منسوبر تو تم نماز سے مدد چاہو اب بعض حضرات کو ہم نے دیکھا وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا ہم نے کہا بات تو آپ نے بالکل پتہ ہی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا لیکن اگر اللہ کسی کو اس پر مالک بنا دے کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں ملک کا بادشاہ میں ملک دیتا بھی ہوں کھینچتا بھی ہوں لے بھی لیتا ہوں مالک بھی بنا دیتا ہوں تو اللہ تو خود کہتا ہے میں مالک بنا دیتا ہوں تو کہتے نہیں اللہ کسی کو مالک نہیں بنا مدد صرف اللہ سے مانگی جائے تو میں آپ سے پوچھوں گا دیکھیے قرآن یہاں پر کہتا ہے یا مدد چاہو تو میں پوچھتا ہوں نماز تو کوئی خدا نہیں نماز بھی تو گھر اللہ ہے نماز بھی تو غیر اللہ ہے تو اگر وہی معنی کر لیا جائے کہ خدا کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا یعنی مدد نہیں کرتا سکا مراد یعنی اللہ کسی کو یہ طاقت نہیں دیتا تو قرآن تو خود کہتا ہے کہ نماز میں یہ طاقت ہے کہ تمہاری مدد کرے گی اور نماز کیا ہے نماز ایک پوشیدہ چیز ہے معدوم چیز ہے نماز کو نماز میرے حبیب نے بنایا ہے نماز نماز بننے میں کیونکہ نماز نظر نہیں آتی نماز ہمارے عمل کی محتاج ہے جب تک ہم جھکیں گے نہیں نماز نہیں بنے گی جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے نماز نہیں بنے گی تو نماز نماز بننے میں عمل اور حرکت کی محتاج ہے اور حرکت کی جانے کو تو سرکار نے فرمایا تھا کہ سندو کمارا تم اناری کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے ذرا بتا دیجئے میرے مستفیٰ اگر رکو نہ کرتے میرے مصطفیٰ قیام نہ کرتے میرے مستعفی کا فلود نہ کرتے میرے مستطفی کا سلام نہ کرتے نماز بندی بتائیے تو نماز محتاج ہے ادائے مصطفیٰ کی یہ عجیب بات ہے کہ نماز سے مدد جائی اور مصطفیٰ سے مدد نہ جائز دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اہل حق کی بات کو ثابت کرنے کی اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولائے کریم جو فیضان قرآن ہم نے قرآن کے سوا پارے کا مختصر درد سماج کیا اس درس میں استقامت کے ساتھ بیان کرنے کی بیٹھنے کی اور اس سے عمل کی توفیق عطا فرما اور مولا کریم آج کی تراوی کو اپنی میں سے مقبولی عطا فرما تیس روزوں کی پابندی عطا فرما تراوی کے درخت کی پابندی عطا فرما تراوی میں پابندی عطا فرما خوب خوب عبادت کرنے کی پابندی عطا فرما مولا کریم اس مقدس اور مبارک مہنے کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما ہمیں نیک بنا دے ہمیں سچا بنا دے ہمیں امین بنا دے ہمیں مولائے کریم ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے محفوظ فرما ہماری تمام دعاؤں کو اس کلام اللہ اور جو قرآن تلاوت کیا گیا اور مولائے کریم جو بزرگان جی یہاں پر موجود ہیں مولائے کریم ان کی برکتوں سے دعا کرتے ہیں مولائے کریم اس تمام بات کو اپنی بارگاہ مشر سے مقبولیت عطا فرما ہر میدان میں سچ حق دن کے چوٹ کی پر قرآن کے پیغام کو پھیلانے کی توحیق عطا فرما اللہ تعالی علی محمد